اللہ اکبر کبیرا جی بہرحال و حاضرون کا ترجمہ اور ترکیب پوچھی تھی کسی سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ مبتدا حاضرون خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا جی مہیرہ آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے اسپیک میں ماہرہ جی ماہر کہاں پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہو تسلی سے ادھر آ جائیں آپ اسپیک پہ آر لگا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑے رہنے دے ارمان چلے ارمان تو کہہ رہے تھے وہ میں جم انہوں نے پورا سبھی نہیں سنا جی حمزہ اقبال چلیں یا, آپ کو دیتے ہیں حمزہ اقبال آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے ان کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے جی حمزہ وائس او okay. حمزہ جی جی وائس اوکے okay. حمزہ تو حمزہ اقبال آپ سن رہے ہیں تو ذرا بتائیے ہمیں جی حمزہ یہ آگے ہے یعنی اس کے اندر کچھ جان لکھا ہوا ترکیب پر انسان ہاکے دن جی جلاسر زعی دن حمزہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی جلا سرزعید آپ جلا سر کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی ترکیب بھی کریں گے جلاسر زعید ترکیب ترجمہ اور ترکیب مکمل پہلے ترجمہ کر دیجئے اور پھر اس کے بعد اس کی ترکیب بھی کر دیجئے حمزہ ایک بار سے سوال ہے انسپیک پہ موجود ہیں کہ جلاسر زعید کا ترجمہ بھی کریں گے اور کیا کریں گے ترکیب بھی کریں گے جی جلا س زید کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے جلاس زیدن زید بیٹھا آگے یہ ترکیب کر رہے ہیں جلاس فعل زید فائل فعل اور فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تعریف کی اور کیا مثال دی ہے اور کیا ترجمہ کیا ہے کمال نہیں کر دیا ہمزہ اقبال نے ان انسپیک والے بھی ان کو داد دے سکتے ہیں اور ثقائب والے بھی ان کو داد دے سکتے ہیں وہ ثقائب پہ بھی موجود ہیں اور ان انسپیک پہ بھی موجود ہیں اور اسی نام سے ہیں حمزہ اقبال کے نام سے ہیں جی جی یہ آپ کے لیے پورے آ رہے ہیں اور زلزبیل کی طرف سے ماشاء اللہ کے القابط آ رہے ہیں اور الرحمان نے صرف جی لکھا ہے جی ماشاء اللہ امریکہ شان ہے ثقائب پہ وہ بھی آپ کے لیے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی آپ کو کہہ دیے ماشاء اور اس کے ساتھ ساتھ جزاک اللہ بھی. جی تو جلا سا زعید فیل فعل زعید فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جی حمزہ اقبال سے ہو گیا مہیرہ ماہر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے مہیرہ الما اباردن دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے اتام خاضر کے بعد الماء اباردن الماء اباردُن کا ترجمہ بھی کیجیے اور اس کی ترکیب بھی کیجیے مہیرہ سے سوال ہے انسپیک پہ موجود ہیں سکایپے بھی ہیں کیا مل کر خبریہ ہوا اور ترجمہ بھی نہیں کیا آپ ترکیب یاد رکھیں نا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ترجمہ کریں ہوں جی انہوں نے کیا کہ انہوں نے کیا الماع و پانی ٹھنڈا ہے اور آگے ترکیب انہوں نے کی ہے الما مبتدا خبر اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہوئے اور انہوں نے صرف یہ لکھ دیا کہ مل کر جملہ خب اسمیاں ہوئے پہلے تو آپ یوں کہیں کہ الماء مبتدا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ٹھیک ہے یہ ہے ترکیب ماشاءاللہ اچھی تعریف کی مہیرہ ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ آپ نے ترکیب بھی اچھی کی ترجمہ بھی اچھا کیا لیکن تھوڑی سی ٹائپنگ میں کچھ الفاظ بیچ میں رہ گئے تھے داد دے سکتے ہیں آپ لوگ مہیرہ کو جی اقرا اقرا ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پہ جی اقرا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے آپ جلا سر کے بعد ایک جملہ ہے ذہابہ آمرون ذہابہ آمرون آپ کو نظر آیا ذہاب آمرون کا جملہ آپ کو نظر آیا ترکیب میں جی تو ذہبہ آمرون کا ترجمہ بھی کیجیے اور اس کی ترکیب بھی کیجیے پہلے ترجمہ جی انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے ذہابہ آمرون ہمر چلایا گیا امر گیا ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ ترجمہ کر دیے اب ترکیب باقی ہے جی اقرا اکرا نے ترکیب کی ہے جی ذہابہ امر کی ذہابہ فیل، امر فعل فعل فعال مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب تو جی فیاض ہم آپ کو موقع دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے آپ تھوڑا سا صبر کیجئے صرف ہم پہلے ان کو ذرا داد دے دیں اکرا ان نے ترجمہ بھی بہت اچھا کیا اور ترکیب بھی بہت اچھی کی ہے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو نا میرا خیال سے لے جاتے ہیں حادثہ میں لے جاتے ہیں آپ لوگ پہلے ہی ترکیبوں کے اندر اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ آپ کو اس قدر یعنی ترکیب آ رہی ہے تو آپ کو ذرا اوپر نہ بھیج دیں عام سے نکال کر حادثہ میں کیا کہتے ہو صاحب ہاں جی سوچنا چاہیے ویسے آپ لوگوں کے لیے بہت قابل ہو چکے ہیں سب جی تو چلیے آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اللہ اکبر الرحمان کہہ رہے ہیں نہیں جی جی اچھا ارمان چلیں آپ کو ذرا ہم آج بار بار آپ کا نام آتے ہے کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں اور ریگولر پڑھنے والے ہیں اور محنتی بھی ہیں لیکن آج آپ نے پتہ نہیں آپ کو سننا چاہیے تھا سبق سے آگے بھی نہیں بھیجیں گے عائشہ خان نہیں بھیجیں گے عائشہ خان سعید خان نہیں بھیج رہے آپ کو آگے اچھا تو بات یہ ہے کہ کون ہے فیاض اے چلیے آپ سے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ شروع کے اندر ترکیبیں ہیں اطوام الماء عبارد اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں ال انسان و حاکمن اس کا آپ ترجمہ بھی کر دیجیے اور اس کی ترکیب بھی کر دیجیے جی یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ پاکستان سے ہیں ال انسان اس کا ترجمہ اور اس کی ترکیب جی, جی جی انہوں نے ترجمہ کیا ہے ال انسان و انسان حکمت والا ہے ٹھیک ہے ایک تو نے یہ ترجمہ کیا ہے اور پھر انہوں نے ترکیب کی ہے الانسان انسان و مبتدا حاکم خبر پھر ان کا کافی دیر اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے جی فیاض صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ جو اس دن کچھ کہہ رہے تھے کہ اسبا کی ریکارڈنگ وغیرہ آپ کے مسائل حل ہو چکے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو فیاض جی آپ کو جو جو, جو چیزیں مطلوب تھی آپ کو ملی یہ دیکھیے آپ کے لیے آپ نے صرف ترجمہ کیا اور ترکیب کی ہے تو یہ دیکھیں پھولوں کے تو ہار ڈل گئے آپ کو تو جی ٹھیک ہے ال انسان و حاکمن اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان فیصلہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے یہ حاکم حاکم ہی ہے نگہبان ہے نگران ہے حکمت والا ہے وہ حکیم ہوتا ہے ٹھیک ہے حکیم حکمت والا وہ ایک صفت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے ہاکم حاکم اور اس کا معنی آپ السانوں ہاکمن ان انسان حاکم ہے یوں ترجمہ کر دیں انسان فیصلہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے وہ حکمت والا وہ حکیم سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ صفتِ مشبہ ہے صفت بنتی ہے حکمت والا وہ حکیم ہوتا ہے حاکم ان کا ترجمہ حاکم سے یعنی نگران سے کر سکتے ہیں آپ اور نگران سے فیصلہ کرنے والا یہ حاکم جیسے آمرد مدد ہوتا ہے سمجھ میں آئیے آپ کو فیاض جی فیاض فیاض کو آواز میں شاید پرابلم ہو رہا ہے اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں اس میں سکائے پہ ہیں مامن احمد موجود یار اتنے قابل قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا ایسے تو آپ یہ کر دیجئے شربت ہندن شریبت ہندن کا ترجمہ بھی کر دیجئے اور اس کی ترکیب بھی کر دیجئے شریبت ہندن شریبت ہندن ترجمہ ترکیب جی ان کا ترجمہ آ چکا ہے شریبت ہندن ہند نے پیا جی جی اب ترکیب آئی ہے شریبت بت فیل ہند ان فائل فعل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہوا کمال کمال ماشاء بہت خوب بہت خوب کمال ہے بھائی کون ہے یہ کیوں ہنس کیوں رہے آپ لوگ اس میں تجب کی بات تو نہیں ہے محمد احمد امر کاشان کی طرف سے دیکھیں آپ کو جی کیا بات ہے آپ لوگوں کے داد دینے کے بھی انداز نا ہیں نا ہاں خوش ہونی چاہیے اچھی بات جی رہ گئے ہمارے ساتھ کون رہ گیا ادھر کافی سارے لوگ آ گئے بھائی ہمارے ساتھ <coughs> مہیرہ آپ نے ترکیب کی ہے ابھی کوئی مہیرہ آپ نے کوئی ترکیب کی اچھا زلزبیل زلزبیل آپ نے کوئی ترکیب کی ہے نہیں کہ زلزبیل سوال ہے کہ آہ نصر اقلا خالد اکال خالدن ان کا ترجمہ بھی کر دیجئے اس کی ترکیب بھی کر دیجئے اکال خالدن خالد کا ترجمہ اور ترکیب جلدی سے در. جلدی سے اللہ کبیرا خالد نے کھایا اقل فعل خالد الفیل فعل فائل مل کر جملہ پھیلیاں خبریہ ہوا کھایا جی ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی اچھی بات تو ٹھیک ہے جزاک اللہ سب لوگوں کا آپ لوگوں نے سبق یاد کیا ہے اور جن میں جنہوں نے کچھ کمی کو تاہی ہے جس نے کچھ صحیح یاد نہیں کیا یا شروع سے اس باغ میں شریک نہیں ہوتا رہا ایک منٹ فیاض آ, شروع سے جو سبق میں شریک نہیں ہوتا رہا تو اپنے تمام کے تمام اسباق یہاں تک ترکیب تک سب کو کل یاد ہونے چاہیے کل میں پیچھے سے امتحان بھی لوں گا شروع سے جس میں نہوا کی لغوی صرفی تاریخ آ, تاریخ بھی ہوگی تاریخ غرض و وغیرہ فائدہ پھر کلمہ کلام کیا کہ جتنی بھی اقسام یعنی یہاں تک ترکیب تک کل ترکیب بھی پوچھوں گا جو بھی پوچھوں گا یہاں تک سب کو یاد ہونا چاہیے ارمان آپ نے بھی پورا یاد کر کے آنا ہے پھیل کی تاریخ جی فیاض آپ بولیے فیاض جی بولیے تعاون زبیل کسی سے بھی مہیرہ سے لے لیں حمزہ اقبال سے لے لیں حمزہ اقبال سے رابطہ کریں آپ میں کون سی کتاب پڑھا رہا ہوں تو ہر جگہ میں تو پہلے فیل ہی آیا ہوا ہے جملہ فیلیا میں پہلے فیل ہی آیا ہوا ہے کہیں پر فائل آیا ہے کیا جلدی کریں میری دوسری کلاس ہونی ہے جملہ فعلیہ جتنے بھی ہیں جلا سید الظہب امر شریب نقل خالد النثر بکرون ان سب کے اندر پہلے جملہ فعلیہ ہے اور جملہ یعنی جملہ پھیلیہ کے اندر پہلے فعل ہی آتا ہے پھر فائل آتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی ترجمے کی بات اور ہے نا تو پھر ترجمہ میں پہلے سب فائل کیوں لگاتے ہیں دیکھیں فائل اصل ترجمہ فائل سے ہی ہوتا ہے عربی کا ت... طریقہ کار اور اندازی یہی ہے یہ کہ ترجمہ آخر سے ہوتا ہے ادام و حاضر ٹھیک ہے یہ تو چلے مبتدا خبر ہے کہ جلاسا زید ان زید بیٹھا ذہابہ آمر عمر انہیں فعل سے بات ہوتی ہے کہ فائل کام کرنے والا کیا ہے فائل سے تو بات شروع نہیں ہوتی نا؟ کیا تو پھر ترجمہ آپ نے جو سوال اگر اور مزید پوچھنا ہے نا تو پھر الگ سے انشاءاللہ کر لیتے ہیں میں ابھی دوسری کلاس ہے میری شروع ہو رہی ہے فیاض ٹھیک ہے ترجمہ فائل سے کرتے ہیں تو باقی سب لوگوں نے آپ لوگوں نے سبق یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عام ناصر و آخر العانا الحمد الحمدللہ رب العمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ